اعوذ من خلقك فسواك فعدلك جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے پھر تجھے درست کیا اور تجھے معتدل بنایا اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا کلا بل تکذبون بالدین ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں كِرَوْمَنْ كَاتِبِينَ موزز لکھنے والے یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے و ان الفجار لفی اور یقیناً بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے الدین وہ روز جزا کو اس میں داخل ہوں گے امن ہے بین اور وہ اس سے غائب مطلب دور نہ ہو سکیں گے یوم الدین اور آپ کو کیا خبر کے روز جزا کیا ہے ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ پھر آپ کو کیا خبر کہ روز جزا کیا ہے؟ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہ رکھے گا اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا <coughs> اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی حقیر نطفے سے جب کہ اس سے پہلے تیرا وجود نہیں تھا پھر یعنی تجھے ایک کامل انسان بنا دیا تو سنتا ہے تو سنتا ہے دیکھتا ہے اور عقل و فہم رکھتا ہے پھر تجھے معتدل کھڑا اور حسن و صورت والا بنایا یہ تیری دونوں آنکھوں دونوں کانوں دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو برابر برابر بنایا اگر تیرے اعضاء میں برابری اور مناسبت نہ ہوتی تو تیرے وجود میں حسن کی بجائے بے ڈھبا بے ڈھبا پن ہوتا اسی تخلیق کو دوسرے مقام پر احسنی تقویم سے تعبیر فرمایا لقد خلقن الانسان احسن سورة تین آیت نمبر چار یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا پھر اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ بچے کو جس کے چاہے مشابہ بنا دے باپ کے ماں کے یا ماموں اور چچا کے دوسرا مطلب ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے ڈھال دے حتیٰ کہ ابھی ترین جانور کی شکل میں بھی پیدا کر سکتا ہے لیکن یہ اس کا لطف و کرم اور مہربانی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا اور بہترین انسانی شکل ہی میں پیدا فرماتا ہے پھر لقََََ کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور کافروں کے اس طرز عمل کی نفی بھی جو اللہ کریم کی رافت و رحمت سے دھوکے میں مبتلا دھوکے میں مبتلا ہونے پر مبنی ہے یعنی اس فریب نفس میں مبتلا ہونے کا کوئی جواز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ قیامت ہوگی اور وہاں جزا و سزا ہوگی پھر یعنی تم تو جزا و سزا کے منکر ہو لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا ہر قول اور ہر فعل نوٹ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے فرشتے تم پر بطور نگران مقرر ہیں جو تمہاری ہر اس بات کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو یہ گویا انسانوں کو تبیع ہے کہ ہر عمل اور بات سے پہلے سوچ لو کہ وہ غلط تو نہیں یہ وہی بات ہے جو پہلے گزر چکی ہے مثلا مثلاً سرقاف آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ ایک فرشتہ اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے انسان جو بولتا ہے اس کے پاس نگران تیار اور حاضر ہے یعنی لکھنے کے لیے کہتے ہیں ایک فرشتہ نیکی اور دوسرا بدی لکھتا ہے اور حادیث و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ دن کے دو فرشتے الگ اور رات کے دو فرشتے الگ ہیں آگے نیکوں اور بدوں دونوں کا ذکر کیا جا رہا ہے پھر جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا فری قوم فل جنتھی و فری قوم آیت نمبر ساتھ ایک گروہ جنت جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں یعنی جس سزا و جزا کے دن کا وہ انکار کرتے ہیں یا کرتے تھے اسی دن جہنم میں اپنے اعمال کی پاداش میں داخل ہوں گے پھر یعنی کبھی اس سے جدا نہیں ہوں گے اور اس سے غائب نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے پھر تکرار اس کی عظمت و فقامت اور اس دن کی ہولناکیوں کی وضاحت کے لیے ہے پھر یعنی دنیا میں تو اللہ نے عارضی طور پر آزمانے کے لیے انسانوں کو کم و بیش کے کچھ فرق کے ساتھ اختیارات دے رکھے ہیں لیکن قیامت والے دن تمام اختیاراتیں کلیہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوں گے جیسے فرمایا لی میں سورہ مومن آیت نمبر سولہ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور اپنی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرما دیا تھا املک کل من اللہ شیعہ بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو پانچ اور بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بھی متنبہ فرما دیا شیّہ بہوانے صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو وہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو چار مطلب تم اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ پس بے شک میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا سامعے کرام یہاں تک تمام ہوتی ہے سورت الانفطار اور اب آغاز ہوتا ہے سورت المتففین کا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 اذا النَّاس يستوفون وہ کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیتے ہیں وہ ادھم اوزن اور جب وہ انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیتے ہیں اَلَا يَضُنُّ أُولَائِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے لِيَوْمٍ عظیم ایک عظیم دن کے لئے يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العالمین۔ جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے <سطور> ان کی <سطور> ہرگز نہیں بے شک بدکاروں کا مال نامہ سجین میں ہے وما ادراک ما سجین اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے کتاب, ایک کتاب ہے لکھی ہوئی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بیوم الدین وہ جو روزے جزا کو جھٹلاتے ہیں میں سیم اور اسے صرف ہر حد سے بڑھا ہر حد سے بڑھا گناہ گار جھٹلاتا ہے ادسلے علیہ اے چن قول ایسے قیبین جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں ہرگز <antidot guard> <tBI> <tBI> نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف بعض اسے مکی اور بعض مدنی قرار دیتے ہیں بعض کے نزدیک مکے اور مدینے کے درمیان نازل ہوئی اس کی شان نزول میں یہ روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول کے لحاظ سے گھٹیا ترین لوگ تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صورت نازل فرمائی جس کے بعد انہوں نے اپنی ناپ تول صحیح کر لی بحالے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو یعنی لینے اور دینے کے الگ الگ پیمانے رکھنا اور اس طرح ڈنڈی مار کر ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے جس کا نتیجہ جس کا نتیجہ دنیا و آخرت میں تباہی ہے جس کا نتیجہ دنیا و آخرت میں تباہی ہے ایک حدیث میں ہے جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط سالی سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے بہوالے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار انیس في البین فصیہ پہلی جلد سفر نمبر دو سو سولہ منع من عدت من ترقین و لہو شواہد پھر یعنی یہ ڈنڈی مارنے والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایک دن بڑا ہولناک دن آنے والا ہے جس میں سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے جو تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پسینہ انسانوں کے آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا بحوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو اٹھتیس ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت والے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ ایک میل کے مقدار کے قریب فاصلہ ہوگا حدیث کے راوی حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی حضرت سلیم بن عامر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میل سے زمین کی مسافت والا میل مراد لیا ہے یا وہ سلائی جس سے سرما آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے حدیث کے راوی حضرت سلیم بن عامر عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میل سے زمین کی مسافت والا میل مراد لیا ہے یا وہ سلائی جس سے سرما آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے پس لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے یہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک کسی کے گھٹنوں تک کسی کے گٹھنوں تک کسی کی کمر تک ہوگا اور کسی کے لیے یہ لگام بنا ہوا ہوگا یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا بحال صحیح مسلم حدیث نمبر 2864 پھر سج جین بعض کہتے ہیں سج نن مطلب قید خانے سے ہے مطلب ہے کہ قید خانے کی طرح ایک نہایت تنگ مقام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہیں اس لیے آگے اسے لکھی ہوئی کتاب قرار دیا ہے پھر یعنی اس کا گناہوں میں انحماق اور حد سے تجاوز اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ کی آیات سن کر ان پر غور و فکر کرنے کی بجائے انہوں کرنے کی بجائے انہیں پہلوں کی کہانیاں بتلاتا ہے پھر یعنی یہ قرآن کہانیاں نہیں جیسا کہ کافر کہتے اور سمجھتے ہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام اور اس کی وہی ہے جو اس کے رسول پر جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے پھر یعنی ان کے دل اس قرآن اور وہی الہی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پردے پڑ گئے ہیں اور وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں اور رانو گناہوں کی وہ سیاہی ہے جو مسلسل ارتکاب گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر چھا جاتی ہے حدیث میں ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے اور اگر توبے کی بجائے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے یہی وہ اران ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے بہوالے جامع ترمیزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو چونتیس ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو چوالیس و مسند احمد دوسری جلد صفر نمبر دو سو ستانوے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا إِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ہرگز نہیں بے شک اس روزہ بے شک اس روز وہ کافر اپنے رب کے دیدار سے یقیناً پردے میں رکھے جائیں گے ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمُ پھر بے شک وہ ضرور دوزخ میں داخل ہوں گے ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے كَلَّا ان كِتَابَ الْأَبْرَالِ لَفِي عِلِّئِينَ ہرگز نہیں بے شک نیک لوگوں کا عمال نامہ یقیناً عِلِّئِين میں ہے وَمَا ادراک ما اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ علیین کیا ہے کتاب مرقوم ایک کتاب ہے لکھی ہوئی یشہدہ المقربون اس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں ان الابرار لفی نعیم بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے غرط ان کے چہروں پر آپ نعمتوں کی تازگی محسوس کریں گے انہیں مہر لگی خالص شراب پلائی جائے گی ختامہ مسکون وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون اس پر کستوری کی مہر لگی ہوگی لہذا شائقین کو اسی کا شوق کرنا چاہیے من تسنیم اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی آئی نئی شربو بھی وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پییں گے ان اجرموا كانوا من آمنوا يضحكون بلا شبہ مجرم لوگ دنیا میں مومنوں پر ہنستے تھے وَإذا مروا بهم يتغامزون اور جب وہ ان مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے عید قلبوں کو لوں فکن اور جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹتے تو دل لگی کرتے لوٹتے و عید قلوں ان ہے ال اور جب وہ کافر ان مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے تھے اور جب وہ کافر ان مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے بلا شبہ یہ یقیناً گمراہ لوگ ہیں۔ وَمَا أُسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ حالانکہ وہ کافر ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ چنانچے آج مومن لوگ کافروں پر ہنس رہے ہوں گے اوک پر بیٹھے انہیں دیکھ, رہے انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے کیا کافروں کو ان حرکتوں کا بدلہ مل گیا جو وہ کرتے تھے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف ان کے برعکس اہل ایمان رویت باری تعالیٰ سے مشرف ہوں گے پھر علین علوم مطلب بلندی سے ہے یہ سچ جین کے برعکس آسمانوں میں یا جنت میں یا سدرت المنتہا یا عرش کے پاس جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں جس کے پاس مقرر فرشتے حاضر ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں خوشحال لوگوں کے چہروں پر بالعموم تازگی اور شادابی ہوتی ہے جو ان آسائشوں سہولتوں اور دنیاوی نعمتوں کی مظہر ہوتی ہیں جو انہیں فراوانی سے حاصل ہوتی ہے اسی طرح اہل جنت پر و تکریم اور نعمتوں کی جو ارزانی ہوگی اس کے اثرات ان کے چہروں پر بھی ظاہر ہوں گے وہ اپنے حسن و جمال اور رونق و بہجت سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ جنتی ہیں پھر راہی صاف شفاف اور خالص شراب کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو پھر مختوم سربمہر اس کے خالص پن کی مزید وضاحت کے لیے ہے بعض کے نزدیک یہ مخلوط کے معنی میں ہے یعنی شراب میں کستوری کی آمیزش ہوگی جس سے اس کا ذائقہ دوبالا اور خوشبو مزید خوشکن اور راحت افزا ہو جائے گی بعض کہتے ہیں یہ ختم سے ہے یعنی اس کا آخری گھونٹ کستوری کا ہوگا بعض خطام کے معنی خوشبو کرتے ہیں ایسی شراب جس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی بحوال ابن کثیر ایک ضعیف حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن الرحیق المختوم پلائے گا جس نے کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا جس نے کسی ننگے مومن کو لباس پہنایا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا بھوال مسند احمد تیسری جلد سفر نمبر تیرہ اور چودہ و اسنادہ دعائف پھر یعنی عمل کرنے والوں کو ایسے عملوں میں سبقت کرنی چاہیے جس کے سلے میں جنت اور اس کی یہ نعمتیں حاصل ہوں جیسے فرمایا سر صافات آیت نمبر 61 اس جیسی چیز کے لیے ہی عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے پھر تسنیم کے معنی بلندی کے ہیں اونٹ کی کوہان جو اس کے جسم سے بلند ہوتی ہے اسے سینا من کہتے ہیں قبر کے اونچا کرنے کو بھی تسنیم القبور کہا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں تسنیم شراب کی آمیزش ہوگی جو جنت کے بالائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے سے آئے گی یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی پھر یعنی انہیں حقیر جانتے ہوئے ان کا استحضاء کرتے اور مذاق اڑاتے تھے پھر غم کے معنی ہوتے ہیں پلکوں اور ابروؤں سے اشارہ کرنا یعنی ایک دوسرے کو اپنی پلکوں اور ابروؤں سے اشارہ کر کے ان کی تحقیر اور ان کے مذہب پر تان کرتے پھر یعنی اہل ایمان کا ذکر کر کے خوش ہوتے اور دل لگیاں کرتے دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اپنے گھروں میں لوٹتے تو وہاں خوشحالی اور فراغت ان کا استقبال کرتی اور جو چاہتے وہ انہیں مل جاتا اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کی تحقیر اور ان پر حسد کرنے میں ہی مشغول رہے موالے تفسیر بن کثیر پھر این اہل توحید اہل شرک کی نظر میں اور اہل ایمان اہل کفر کے نزدیک گمراہ ہوتے ہیں یہی صورت حال آج بھی ہے گمراہ اپنے کو اہل حق اور اہل حق کو گمراہ باور کراتے ہیں حتیٰ کہ ایک سراسر باطل فرقہ اپنے سوا کسی کو مومن کہتا ہے اور نہ سمجھتا ہے ہدا اللہ تعالی پھر یعنی یہ کافر مسلمانوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے ہیں کہ یہ ہر وقت مسلمانوں کے اعمال و احوال ہی دیکھتے اور ان پر تبصرے کرتے رہیں یعنی جب یہ ان کے مکلف ہی نہیں ہے جب یہ ان کے مقلف ہی نہیں ہیں تو پھر کیوں ایسا کرتے ہیں پھر یعنی جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنستے تھے قیامت والے دن یہ کافر اللہ کی گرفت میں ہوں گے اور اہل ایمان ان پر ہنسیں گے ان کو ہنسی اسی بات پر آئے گی کہ یہ گمراہ ہونے کے باوجود ہمیں گمراہ کہتے اور ہم پر ہنستے تھے آج ان کو پتہ چل جائے گا آج ان کو پتہ چل گیا کہ گمراہ کون تھا اور کون اس قابل تھا کہ اس کا استحزاء کیا جائے سویبا بیمانہ وصیبہ بدلہ دے دیے گئے یعنی کیا کافروں کو جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بدلہ دے دیا گیا ہے سامعین کرام یہاں تک انتہا تک پہنچتی ہے سورت المتففین اور اب آغاز ہوتا ہے صورت الانشقاق کا تو سورت الانشقاق ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں پچیس اور رکوع ہیں ایک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 اور اس کے لائق یہی ہے وہ عید الاب مدت اور جب زمین پھیلا دی جائے گی وہ القََ فی ہے و تخلت اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی وہ عدیم ربی ہیں اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لائق یہی ہے اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے بالآخر تو اس سے ملنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی جب قیامت برپا ہوگی پھر یعنی اللہ اس کو پھٹنے کا جو حکم دے گا اسے سنے گا اور اطاط کرے گا پھر یعنی اس کے یہی لائق ہے کہ سنے اور اطاط کرے اس لیے کہ وہ سب پر غالب ہے اور سب اس کے ماتحت ہیں اس کے حکم سے سرتابی کرنے کی کس کو مجال ہو سکتی ہے پھر یعنی اس کے طول و عرض میں مزید وسعت کر دی جائے گی یعنی یہی مطلب ہے کہ اس پر جو پہاڑ وغیرہ ہیں سب کو ریزا ریزا کر کے زمین کو صاف اور ہموار کر دیا زمین کو صاف اور ہموار کر کے بچھا دیا جائے گا اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی پھر یعنی اس میں جو مرد دفن ہیں سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے جو خزانے اس کے وطن میں موجود ہیں وہ انہیں ظاہر کر دے گی اور خود بالکل خالی ہو جائے گی پھر یعنی القاء اور تخلی کا جو حکم اسے دیا جائے گا وہ اس کے مطابق عمل کرے گی پھر یہ یعنی انسان بطور جنس کے ہیں جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں قدحن ہن سخت محنت کو کہتے ہیں وہ محنت خیر کے کاموں کے لیے ہو یا شر کے لیے مطلب یہ ہے کہ جب مذکورہ چیزیں ظہور پذیر ہوں گی یعنی قیامت آ جائے گی تو اے انسان تو نے جو بھی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا وہ تو اپنے سامنے پا لے گا اور اسی کے مطابق اور اسی کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزا بھی ملے گی آگے اس کی مزید تفصیل و وضاحت ہے